وک اللہ علطََََََََََََََََََََََََََََََفنار الوافی بمافِ صحیئین مقصد نمبر چھ المعاملات اور مقصد نمبر چھ المعاملات میں کتاب نمبر چار الباط ولقاقہ یہ کتاب کسی کو کوئی چیز ہبا کرنے کے بارے میں ہے اور گری پڑی چیزوں کے بارے میں ہے اس کتاب میں تین باب ہم پڑھ چکے ہیں آج چوتھا باب شروع کریں گے اور چوتھے باب کے نیچے حدیث نمبر ہوگی ایک ہزار تین سو اکتالیس تیرہ سو اکتالیس تیرہ سو اکتالیس ون تھری فور ون تو باب کیا ہے باب الدا تو کوئی چیز ہبا کرنے کا وعدہ کر لینا کسی سے وعدہ کر لینا کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا میں یہ چیز آپ کو ہبا کروں گا یہ چیز میں آپ کو مثال کے طور پہ تحفہ کے طور پہ دوں گا یہ وعدہ کر لینا اس کے بارے میں یہ باب ہے تو حدیث نمبر تیرہ سو اکتالیس ون تھری فور ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انجاب جابر بن عبد رضی اللہ عنہما قال رویت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ نما سے وہ کہتے ہیں قال نبیو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو جا امال البحرعین قدآ تو کہا کدہ و حاکدہ کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح دوں گا اس طرح دوں گا اور اس طرح دوں گا نبی علیہ وسلام جناب جابر سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بحرین جو اب مسلمانوں کے متحت ہے مسلمان سرزمین کا حصہ بن چکا ہے وہاں سے اگر مال آیا تو جابر میں تمہیں اس طرح دوں گا اس طرح دوں گا اور بخاری کی دوسری ویت میں آتا ہے اور مسلم میں آتا ہے جب آپ کہہ رہے تھے اس طرح دوں گا اس طرح دوں گا تو آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کیے یعنی کہ دونوں ہاتھ بر کے تین دفعہ دوں گا ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر ایک دفعہ یعنی کہ دونوں لپ بر کر دوں گا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو قد عطی تو کا ہا قدا. میں تمہیں اس طرح دوں گا ان کے دونوں لپ بر کر دوں گا وہاں کدا اور اس طرح دوں گا وہ ہاں اور اس طرح دوں گا جناب پر کہتے ہیں فلم یج مال البحرین حتیٰ قوبی دن صلی اللہ علیہ وسلم تو بحرین کا مال نہیں آیا یہاں تک کہ نبی علی السلام فوت ہو گئے فلم ما جاء مال مالبحرین جب بحرین کا مال آیا تو امارا ابو بکر فنادا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا فنادات اس نے منادی کی اس نے اعلان کیا اعلان ہو رہا ہے جناب ابو بکر کی جانب سے کیا اعلان ہوا کہ من منکان لہو ایندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ او دین الفلیہ عطینہ جس کے پاس جس کا نبی علیۃۃ السلام کے ذمے کوئی وعدہ ہے اودئین یا کوئی قرض ہے پس وہ ہمارے پاس لازمی طور پہ آئے نبی علی السلام نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا تھا تو جس سے وعدہ کیا تھا وہ ہمارے پاس آئے کون کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا تو وہ صاحب قرض ہمارے پاس آئے کہ ہم اسے قرض واپس کریں گے جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کو ہم نبھائیں گے یعنی کہ وہ بکل یہ کہنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی علی صلاحت اسلام کی سیر سنبھالی ہے آپ کا کیمکام بنا ہوں آپ کا خلیفہ بنا ہوں تو میری ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں اور جو قرض آپ نے لے رکھے تھے وہ میں ادا کروں فعی تو ہو جناب جابر کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا کن کے پاس جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس فقول تو میں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلع علی کدا و کہ بے شک نبی علیہ السلام نے مجھ سے اس طرح اس طرح کہا تھا یعنی کہ میں نے بتایا کہ آپ نے مجھ سے یہ یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ کرتے ہوئے آپ نے تین دفعہ کہا تھا کہ تمہیں اس طرح اس طرح اس طرح مال دوں گا اور آپ نے دونوں لف تین بار بھر کر دکھائے تھے کہ یہ تین لف میں تمہیں بھر بھر کے دوں گا فحسہ علی جناب جابر کہتے ہیں کہ ابو وکر رضی اللہ انہوں نے میرے لیے دونوں لفظ ایک دفعہ بھرے مال موجود ہے دونوں ہاتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھر کر مجھے مال دیا کتنی بار ایک بار فادت تو تو میں نے اس مال کو شمار کیا وہ جو لپ میں دونوں لپوں میں جو مال بھر گیا تھا اس کو میں نے شمار کیا فعیدہ ہی اخم سمیا تو اچانک یہ پانچ سو تھے اچانک لفظ کیوں بولا جناب جابر نے یہ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مال جو جناب ابو بکر کے دونوں ہاتھوں میں آیا وہ میری توقع کے خلاف بہت زیادہ نکلا پانچ سو دنار ہو گیا وہ تو وہ پانچ سو ہو گئے دینار کا لفظ نہیں ہے پانچ سو ہو گئے وقالا اور وہ کہنے لگے کون کہنے لگے ابو بکر خود مصلح کہ اس کا اس جتنا دو بار مزید لے لو یعنی کہ اس کا دو گنا لے لو یعنی کہ اب تم نے شمار کر لیے پانچ سو ہیں تو پانچ سو اور لے لو پانچ سو اور لے لو کتنے ہو جائیں گے پندرہ سو مکال و کہہ کہ خود مثلیہ کہ اس سے دو گنا لے لو دو گنا لے لو یعنی کہ جتنا تم نے اب لیا ہے ایسا ہی دو بار مزید لے لو تو اس باب سے کیا پتا چلا کہ جب آپ کسی اسے کو وعدہ کریں کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا تو اس وعدے کو نبھائیں جب آپ نے اس سے کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ حدیہ دوں گا یہ چیز ہبا کروں گا تو آپ اپنے وعدے پہ قائم و دائم رہیں پیچھے نہ ہٹیں اور وہ چیز اسے دیں جس سے آپ وعدہ کر چکے ہیں اور اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں اگرچہ ان پہ واجب نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر فوت ہونے والا فوت ہونے سے پہلے کسی سے کو وعدہ کر چکا تھا تو اب جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ بعد میں آنے والوں کی ملکیت ہو چکی ہے کیونکہ وعدہ کیا تھا ان کے حوالے نہیں کی تھی ان کو اس کو قبضہ نہیں دیا تھا وعدہ کر کے فوت ہو گیا اب وہ چیز کن کی ہو چکی ہے وارثوں کی ہو چکی ہے تو اب وہ اگر اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کریں تو بڑی عمدہ بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور یہاں پہ اس حدیث کے اختتام پہ میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے تیرہ سو اکتالیس ون تھری فور ون تو ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی ون تھری ٹو فائیو تیرہ سو پچیس ایک ہزار تین سو پچیس اس میں یہ آیا تھا کہ جناب عمر نے خیبر کی زمین تقسیم کی اور نبی علی سات السلام کی بیویوں کو اختیار دیا کیا اختیار دیا کہ نبی السلام کی زمین میں سے اگر آپ چاہیں تو آمدن لیتے رہیں پیداوار لیتے رہیں غلہ لیتے رہیں جیسے اللہ کے رسول غلہ دیا کرتے تھے تو پھر زمین کس کے پاس رہے گی حکومت کے پاس رہے گی جناب عمر کے پاس رہے گی ان کی نگرانی میں رہے گی وہ خود کاشت کریں یا کسی کے حوالے کر دیں دوسری شکل یہ تھی کہ مہاتم امین سے کہا گیا کہ آپ زمین لے لیں اور پانی بھی آپ کو ملے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زراعت کا بندوبست خود کرنا ہوگا کھیتی باڑی کا بندوبست خود کرنا ہوگا تو اس کے بعد الفاظ آئے ہیں کہ کچھ بیویوں نے غلے کو اختیار کیا اور کچھ بیویوں نے آپ کی بیویوں نے محات المنی نے زمین کو اختیار کیا اور ام المن نے ان میں سے ایک تھیں جنہوں نے کیا اختیار کیا تھا زمین تو اس پہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے اور اچھا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ نبی علی صلاۃ اسلام کی فوتگی کے بعد خلیفہ اول جناب و بکر کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی زمین میں میرا جو حصہ ہے میرے حوالے کرو اور ابو بکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علی صلاحلام نے کہ ہم نبی جو ہوتے ہیں ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے تو جناب فاطمہ کو تو مال نہیں ملا اللہ کے رسول کا چھوڑا ہوا اور آپ کی بیویوں کو مل گیا ہے تو یہ ایک اعتراض اٹھتا ہے تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عمر فاروق نے آپ علی سات اسلام کی ان بیویوں کو زمین کا مالک نہیں بنایا زمین کا مالک نہیں بنایا یہ مطلب تھا کہ آپ یہ زمین لے لیں بجائے اس کے کہ کاس کاری ہم کروائیں اور آپ لوگوں کو آمدن دیں آپ خود اگر چاہیں تو یہ نظام سنبھال لیں اور آمدن آپ لوگوں کے گھر میں آ جائے گی لیکن جب یہ فوت ہوں گی تو پھر حکومت پھر وہ مال واپس حکومت کے پاس آ جائے گا اس انداز میں جناب عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کی زمین جناب علی اور جناب عباس کے حوالے بھی کی تھی کیونکہ وہ دونوں بھی نبی علیہ السلام کے عال بیت میں سے ہیں تو ان کے حوالے کی تھی کہ آپ یہ زمین سنبھالیں اور اس میں کاشتکاری کریں وغیرہ اور پھر جو آمدن آئے گی وہ تقسیم ہوگی جیسے اللہ کے رسول تقسیم کیا کرتے تھے لیکن مالک بنانا تو ایسا نہیں ہے یعنی کہ انبیاء کے نام علیہ مسلاط اسلام کا مال کسی کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ اس موقع پہ میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں آپ فرما رہے ہیں اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 2776 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1760 اور ابو دو شریف میں اس کا نمبر ہے 2974 اس میں آپ کہہ رہے ہیں مات رکھ تو وادہ وادہ نفاقتی نسائی کہ جو مال میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری بیویوں کا خرچہ نکال لینے کے بعد اور جو اس زمین کو سنبھالیں گے اس میں کام کاج کریں گے اس میں محنت کریں گے ان کا خرچہ نکالنے کے بعد فاو صدقہ وہ کیا ہوگا صدقہ خیرات ہوگا تو اس لیے جناب عمر فلوق نے یہ زمینیں ان کے حوالے کی ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو مالک بنا دیا ہے بلکہ اس لیے کہ جب تک آپ موجود ہیں آپ خود ان کی نگرانی لیں حکومت نے بھی نگرانی کرنی ہے اور وہ خود بھی نگرانی کر سکتی ہیں اس کے بعد باب نمبر پانچ باب الحبت و زوچ کے اولاد کو اور خاون کو یا بیوی کو کوئی چیز کیا کرنا ہبا کرنا اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو کچھ چیز ہبا کرتا ہے تو یہ کیسا ہے اور اپنی بیوی کو ہبا کرتا ہے یا خاون بیوی کو یا بیوی خاون کو ہبا کرتی ہے تو یہ کیسا ہے حدیث نمبر تیرہ سو بتالیس ون تھری فور ٹو قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان النعمان ابن بشیر روایت ہے جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انّباہ اطابی اللہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نعمان کہتے ہیں کہ ان کے والد والد کا نام کیا ہوگا بشیر کہ ان کے والد عطابی انہیں لے کر آئے کن کو نعمان کو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالہ تو کہنے لگے والد بشیر کہنے لگے انی نہل تو ابنِ غلاما غلامن بشک میں نے نہل تو دیا ہے ہبا کیا ہے ابنی ہادا اپنے اس بیٹے کو کیا ہبا کیا غلامن ایک غلام فقال تو آپ نے کہا اکل اللہ والا دی کا نہل تو کیا اپنی ساری اولاد کو تو نے اس طرح کا ہیبا دیا ہے اپنی ساری اولاد کو اس قسم کی چیز ہبا کے طور پہ دی ہے جیسی اس بیٹے کو دے رہے ہو قال تو انہوں نے کہا نہیں کنہوں نے بشیر نے کہا قال تو آپ نے کا فر ہو تو اس کو واپس لے لو کس کو اس غلام کو آئیے حدیث میں تھوڑا سا غور کرتی ہیں ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبا کر سکتا ہے جیسا کہ بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو غلام ہبا کیا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اعتراض تو یہ ہوا تھا کہ سب اولاد کو ایسی چیز ہبا کے طور پہ کیوں نہیں دی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اولاد کو کوئی چیز ہبا نہیں کر سکتے تو اس سے پتہ چلا اولاد کو کوئی چیز ہبا کر سکتے ہیں اچھا یہیں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ باپ اپنی اولاد کو کچھ ہی ہبا کر سکتا ہے اور یہاں پہ بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو کیا ہیبا کیا غلام اور آپ نے کیا کہا کہ چونکہ تو نے ایسی ایسا ہبا باقی بچوں کو نہیں دیا اس لیے اس کو واپس لے لو بشیر نے اپنے غلام کس کو دے دیا تھا نعمان کو اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نعمان سے کیا کر لو واپس لے لو اس سے بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ اولاد کا مال اپنا ہوتا ہے باپ کا مال اپنا ہوتا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کئی لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی لگ جاتی ہے وہ کیا حدیث ہے کہ نبی علی سات اسلام نے ایک شخص سے کہا تھا انت و مالو کلی ابیک تم اور تمہارا مال کس کا ہے تمہارے باپ کا کئی لوگ اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا جو مال ہو وہ باپ کی ملکیت ہے باپ کی کیا ہے ملکیت, ملکیت, ملکیت, ملکیت, ملکیت ہے جو چاہے سو کرے جبکہ یہ موقف درست نہیں ہے اگر اولاد کا مال باپ ہی کا ہے تو پھر بشیر نے نعمان کو دے, دے کے پھر کیا نتیجہ نکالا بشیر نے غلام دیا نعمان کو دی اور وہ بشیر کا ہی رہا تو ہبہ کیا ہوا اگر ہم یہ کہیں کہ اولاد کا مال باپ کی ملکیت ہوتا ہے تو یہاں پہ باپ بشیر نے غلام کس کو دیا ہے نعمان کو تو دینے کے بعد بھی بشیر کا ہی رہا تو پھر ہبا کیا ہوا تو پتہ چلا کہ بشیر نے وہ غلام اپنی ملکیت سے نکال کے کس کو کس کی ملکیت میں دے دیا نعمان کی ملکیت میں تو پتہ چلا بشیر کی ملکیت الگ ہے نمان کی ملکیت الگ ہے نمان کے مال کا بشیر مالک نہیں ہے اسی لیے پھر بعد میں آپ نے کہا اس کو واپس لے لو اگر نمان کا مال باپ کی ملکیت ہے تو پھر واپس لینے کا کیا مطلب ہے وہ پہلے سے اسی کا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد کا مال اولاد کی ملکیت ہوتا ہے باپ کی ملکیت نہیں ہوتا اور اسی لیے شریعت نے وراثت کا نظام کیم کیا ہے بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے وارسوں میں سے اس کا باپ بھی ہوگا اور اگر بیٹے کا مال پہلے سے ہی باپ کا ہے تو باپ کو وارث کیوں بنایا گیا اور پھر بیٹے کے مال کا وارث جو فوت ہوا ہے بیٹا اس کے مال کا وارث اس کا بیٹا کیوں ہے اگر وہ مال سارے کے سارا باپ ہی کا ہے کس کا ہے سارے کے سارا مال کس کا ہے باپ کا ہے تو پھر یہ شریعت یہ کیوں کہتی ہے کہ جب یہ فوت ہوگا تو اس کے باپ کو کچھ حصہ ملے گا اس کی ماں کو کچھ حصہ ملے گا کچھ حصہ اس کی مرنے والے کی بیوی بی کو ملے گا کچھ حصہ اس کی اولاد کو ملے گا جب وہ باپ کی ملکیت ہے تو ان کو پھر کیوں کہاں سے ملے گا تو اس سے پتا چلا کہ اولاد کا مال اولاد کی ملکیت ہوا کرتا ہے باپ کی ملکیت نہیں اچھا پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ انت و مال کے کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے تو وہاں پہ جو لام آئی ہے وہ ملکیت کا معنی نہیں دے رہی وہ لام عباہت کا فائدہ دے رہی ہے کہ تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے حلال ہے یعنی کہ اگر تمہارا باپ محتاج ہو اگر تمہارا باپ کیا ہو محتاج ہو اور اپنی حاجت کو یعنی کہ دور کرنے کے لیے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تمہارا کچھ مال لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائید ہے اس پہ اسے گناہ نہیں ہوگا تو یہ مال کب لینے کی اجازت آپ کو جب وہ محتاج ہو جب اس کو حاجت نہیں ہے تو اولاد کا مال لینے کا اس کو حق نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے سے مال لے کے دوسرے بیٹے کو دے رہا ہے ہاں اپنی حاجت کے لیے لے جب اس کو ضرورت ہو تو وہ لام یہ بتانے کے لیے ہے کہ اولاد کا مال باپ کے لیے حلال ہے جائز ہے یہ نہیں ہے کہ باپ اس مال کا مالک ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے کسی ایک بیٹے کو تحفہ دیتا ہے ہبا کرتا ہے کوئی چیز ادیت دیتا ہے تو عدی سے پتا چلا کہ سب اولاد کو برابری کی بنیاد پہ ایسا ہی ہبا دینا پڑے گا ایسا ہی حدیہ دینا پڑے گا ایسا ہی ہے جی چلیں اچھا اب سوال پیدا ہوگا کہ اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹی کو بیٹے کے برابر ہبا ملے گا یا وراثت والے قانون کے مطابق آدھا ملے گا وراثت کا قانون کیا ہے لز دکری مصروۃ سین جب یہ باپ فوت ہو جائے تو بیٹے کو اگر وراثت میں سے سو روپیہ ملے گا تو بیٹی کو کتنا ملے گا پچاس روپیہ لیکن اگر زندگی میں باپ بیٹے کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دیتا ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا برابر ملے گا سعودی عرب کے علماء کے عام طور پہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ زندگی میں اگر بیٹے کو کوئی باپ کوئی چیز حدیہ کے طور پہ دیتا ہے ہیبا کے طور پہ دیتا ہے تو بیٹی کو اس کا آدھا دے گا بیٹے کو اگر سو روپئے کی چیز دی ہے تو بیٹی کو پچاس روپئے کی دینا ضروری ہوگی یہ موقف کن کا ہے سعودی علماء علمائے اکرام کا اور علماء حنابلہ کا بھی لیکن یہاں پہ پاک و ہند کے علماء حدیث کو سعودی عرب کے علماء کرام نام سے اختلاف ہے اور اسے پتہ چلا کہ ہمارے پاک و ہند کے علماء حدیث سعودی عرب کے علماء کرام نام کی اندھی تقلید نہیں کرتے دلیل کی بنیاد پہ عام طور پہ علماء اہل حدیث اور علماء سعودیہ کا موقف عام طور پہ ایک ہوتا ہے لیکن جہاں پہ حدیث کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو اختلاف بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے علماء اکنام کا موقف کیا ہے برابری ہوگی زندگی میں اگر کوئی والد اپنے بچوں کو کچھ چیز ہبا کرتا ہے تو اس میں کیا ہوگی برابری ہوگی اور یہاں اس مسئلے میں اگر میں بھول نہیں رہا تو علماء اہل عدیث علماء حنفیہ کے ساتھ ہیں کن کے ساتھ ہیں علماء احناف کے ساتھ ہیں اور دیگر علماء اکنام کے ساتھ ہیں علماء احناف مسلم اکیلے نہیں ہے اور بھی علماء کلام ہیں جن کی یہ رائے ہے تو یہاں پہ اہل حدیث نے کن کی موافق موافقت کی ہے ان علماء کلام کی جو حدیث کے مطابق ہیں تو علماء اہل حدیث حدیث کی طرف دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون اس موقف کو اپنائے ہوئے کون اس موقف کو اپنائے نہیں ہوئے تو بہرحال اچھا اب کہاں سے پتا چلا کہ برابری ہوگی زندگی میں کیونکہ اللہ کے سنو نے الفاظ کیا استعمال کیے دیکھیں مسئلہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے اک اللہ ودی کا نہلتا مس اور لفظ کیا بولا رہا اپنی سالی اولاد کو اس جتنا ہبا کیا ہے اس جتنا ہدیہ دیا ہے تحفہ دیا ہے تو اولاد کا لفظ جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہے منس کے لیے بھی ہے نر کے لیے بھی ہے مادہ کے لیے بھی ہے میل کے لیے بھی ہے فیمیل کے لیے بھی ہے اور پھر آپ نے کیا کہا, کہا مت تو اس لیے سے پتا چلا کہ زندگی میں جب کوئی آدمی اپنی اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرنا چاہے گا تو اس میں کیا چلے گی برابری چلے گی مساوات ہوگی اس میں البتہ اگر وہ فوت ہو چکا ہے وراثت تقسیم ہوگی تو وہاں لڑکے کو لڑکی سے ڈبل حصہ ملے گا لڑکی کے حصے کے دو گناہ ملے گا اس حدیث ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا وہ کیا کہ عام طور پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی چیز تحفہ کے طور پہ دے چکے ہوں گفٹ کر چکے ہوں تو اب آپ کو یہ حق کا حاصل نہیں ہے کہ اس سے واپس مانگیں اس سے واپس نہیں اس کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے اور اس, اس کی شدید مزمت آئی ہے ان کی ہبا واپس لینے کی تحفہ واپس لینے کی شدید مضمت آئی ہے اور یہ آدیش آگے آنے والی ہیں لیکن باپ جو ہے وہ بیٹے کو کچھ چیز ہبا کے طور پہ دے کر واپس لے سکتا ہے یہاں پہ دیکھیے بشیر نے اپنے بیٹے نعمان سے کیا لے لیا ہے غلام, غلام, غلام واپس لے لیا ہے اب آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئی کہ یہاں پہ تو کوئی مجبوری تھی اس لیے واپس لیا ہے نہیں یہ اصول ہے میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں جسے امام ابو اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے تین ہزار پانچ تھری فائیو تھری نائن اس میں آپ علی حسا تسلام فرماتے ہیں لا لاجرن کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے جیز نہیں ہے ایو کہ وہ کوئی چیز عطیا کے طور پہ دے یا ہیبا کے طور پہ دے فیر دیا تو پھر اسے واپس لے اس میں رجوع کرے اِلَّ الوالد سوائے والد کے فی ما یوتی <وَلَدًا> وہ رجوع کر سکتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے وہ ہدیہ وہ ہیبا وہ عطیہ جو اپنی اولاد کو دے چکا ہے تو باپ واپس لے سکتا ہے تو آپ دیکھیں اس مخصوص سی حدیث سے میں کتنے مسائل معلوم ہو گئے تو نبی علیہ السلاط اسلام کی حدیث میں بڑی برکت ہے بڑے فوائد ہیں بڑے ان سے مسائل معلوم ہوتے ہیں احکام معلوم ہوتی ہیں اس کے بعد باب نمبر 6 باب تحریم و فی عیف الحبا میں رجوع کی کا حرام ہونا یعنی کہ حبا واپس لینے کا کی حرمت کا بیان یعنی کہ آپ جو چیز ہبا کر چکے ہیں تحفہ کے طور پہ دے چکے ہیں عطیہ کے طور پہ دے چکے ہیں اسے واپس لینا حرام ہے کیا ہے حرام, حرام, حرام, حرام, حرام ہے اور دیکھیے اس مسئلے میں ہمیں علماء احناف سے اختلاف ہوگا علماء اہناف کے ہاں جو چیز آپ ہبا کر چکے ہیں اسے واپس لیں گے تو وہ حرام نہیں ہے وہ حرام وہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے کہ نہ لیں آپ واپس لیکن لے لیں تو حرام نہیں ہے جب کہ عام طور پہ علماء کے نام کا موقف اس حدیث کی بنیاد پہ جب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ہے کہ جو چیز آپ ہبہ کر چکے ہیں اسے واپس لینا کیا ہے حرام ہے حدیث نمبر تیرہ سو تینتالیس ون تھری فور تھری قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابن عباس رضی اللہ عنما ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے قال وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللۂ دفی حبت کل کلب یقی اسمعفی قی الائے دفیع حبت ہی اپنے اپنی ہبا کردہ چیز کو واپس لینے والا اپنی ہبا کردہ چیز کو واپس لینے والا کل کل بھی کس کی طرح ہے کتے کی طرح ہے یقین کی طرح ہے کہ کتا کیا کرتا ہے یقین کی کرتا ہے سم یو دفیقہ یہی پھر اپنی کہ کو واپس لے لیتا ہے یعنی کہ چاٹ لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے کہ کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسی کی کو کھا رہا ہوتا ہے چاٹ رہا ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی ہبا کردہ چیز کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قہ کرتا ہے پھر اپنی قہ کو چاٹ لیتا ہے وفی روایت نیل بخاری اور بخاری شیو کی ایک روایت میں ہے قالا وہ کہتے ہیں کہ قال نبیو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی سلنا مسَسو ہمارے لیے گندی مثال نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے گندی مثال نید. نہیں ہونی چاہیے الدی اودفی ہی بتی ہی جو اپنی ہبا کردہ چیز میں رجوع کرتا ہے اسے واپس لیتا ہے کل کل بھی وہ اس کتے کی طرح ہے یرجوفی قی جو اپنی قہ کو چاٹ لیتا ہے یہاں پہ ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا علماء کرام نام آراء آرا کیا ہیں اس مسئلے میں ان کے اقوال کیا ہیں امام شافی امام احمد کا موقف یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتا سوائے والد کے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دے کر واپس لے سکتا ہے تو یہ موقف حدیث کے عین مطابق ہو گیا اور یہی موقف ہے امام بخاری کا اچھا امام ابو ننیفا رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو کوئی چیز ہبا کرے تو وہ اس سے واپس لے سکتا ہے جب تک کہ وہ چیز ویسی موجود رہے جیسے دی گئی تھی اور جب تک کہ اس نے اس کے بدلے میں کچھ نہ دیا ہو آپ نے کسی کو کوئی چیز دی وہ چیز اس کے پاس پڑی ہوئی ہے آپ واپس لے سکتے ہیں جبکہ اس نے آپ کے تحفے کے بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دیا ہو جب علماء اہناف سے کہا گیا بھی آپ نے یہ حدیث کے الٹ موقف اپنا لیا ہے تو حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے حدیث تو بڑی سخت ہے تو علماء اہناف کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام کوئی اچھا کام نہیں ہے اخلاق کے لحاظ سے بری بات ہے لیکن یہ موقف درست نہیں ہے کیونکہ نبی علی اصلاۃ و شریعت بتانے کے لیے آئے ہیں آپ جی کے الفاظ شریعت کے احکام و مسائل پہ دلال کرتے ہیں اور مثال بڑی سخت ہے اسی لیے امام بدعود رحمہ اللہ جب اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد یہ الفاظ ہیں وہاں پہ کہ ولا ولا اللہ حرامن کہ اللہ کرسل فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کسی کو کوئی چیز ہدیہ ہدیہ کے طور پہ دے ہبا کے طور پہ دے عطیہ کے طور پہ دے اور واپس لے تو وہ اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کرتا ہے قہ کرتا ہے اور اس کو چاٹ لیتا ہے تو محبود دعود اس کے بعد یہ الفاظ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق کہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے یعنی کہ جیسے کہہ حرام ہے ایسے یہ حرام ہے اچھا امام مالک کی کیا رائے ہے امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جب کسی شخص کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دے اور جس کو دی ہے وہ کوئی غیر ہے اور دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی مجھے بدلے میں تحفہ دے گا اور اس نے نہیں دیا تو پھر اس سے واپس لے سکتے ہیں تو یہ امام مالک ہیں وہ امام ونیفا ہیں لیکن اس مسئلے میں جو درست رائے ہے وہ امام شافی اور امام احمد کی ہے کیونکہ دلائل کے کی آئین مطابق ہے اب یہاں پہ ایک سوال جنوں میں آئے گا سوال کیا ہے باپ کیا تھا باپ یہ تھا کہ الحبا تو اولاد کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دینا یا اپنی بیوی کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دینا وہ اوپر والا باپ جو تھا اس سے پہلے والا اس سے پہلے والا باپ کیا تھا الحبا توولادِ وسوئین کے باب نمبر 5 کی بات کر رہا ہوں باب نمبر 6 کی بات نہیں کر رہا باب نمبر 5 کی بات کر رہا ہوں کہ اولاد کو یا بیوی کو کوئی چیز کیسے دینا ہبا کے طور پہ دینا تو خاون اور خامن جو چیز ہبا کے طور پہ بیوی کو دے یا بیوی جو چیز ہبا کے طور پہ کس کو دے خاون کو دے اس کا تذکرہ اگرچہ پہلی حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن یہ جو ریس ابھی ہم نے پڑی ہے اس میں موجود ہے وہ کیسے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں الائدی ہبت ہی کل جو کوئی کسی کو کچی ربا کے طور پہ دے اور واپس لے تو وہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے کہہ کو چاٹ لیتا ہے تو آپ نے کیا کہا جو بھی کسی کو کچی ربا کے طور پہ دے چاہے وہ خامد ہو خامد اگر بیوی بی کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دیتا ہے اور واپس مانگ لیتا ہے واپس لے لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے کہہ کو کیا کرتا ہے چاٹ لیتا ہے باپ اگر کوئی چیز اپنی اولاد کو ہبا کے طور پہ دے اور پھر واپس لے تو وہ کتے کی طرح ہے کہ جو اپنی جو کہہ کر کے کہہ کو چاٹ لیتا ہے لیکن باپ کو اجازت دے دی گئی حدیث میں باپ کو استثنا دے دیا گیا باپ کو رخصت دے دی گئی ہے اس کی دلیل الگ سے موجود ہے کہ باپ بیٹے کو تحفہ دے کر واپس لے سکتا ہے تو اس لیے اس کے لیے یہ کام حرام نہیں ہے وہ اس مزمت سے باہر نکل گیا لیکن خاون جو ہے وہ اس حدیث کا حصہ ہے تو اگر خاون بیوی کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ دیتا ہے اور پھر واپس لے لیتا ہے تو یہ حرام ہے یہ کیا ہے حرام یہ حرام ہے اور ایسی بی بیوی اگر خام کو کچھ تحفہ کے طور پہ دیتی ہے پھر واپس لے لیتی ہے تو یہ کیا ہے حرام ہے جب طلاق ہو جاتی م. ہے تو ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے تو ایسے مسائل م. کھڑے, کھڑے ہوتے ہیں تو ان مسائل کو اس عدیز کی روشنی میں سمجھنا چاہیے لیکن علماء کنام نے اس سے چاند چیزوں کو مسثنا قرار دیا ہے مثال کے طور پہ ایک خامن بیوی بی سے پیاروں محبت کرتا ہے میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے کوئی چیز گفٹ کے طور پہ لے لیتا ہے بیوی بی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور تحفہ لینے کے فوراً بعد جناب اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ تو دھوکا ہوا علماء و کہتے ہیں یہ کیا ہوگا یہ تو دھوکا ہوگا لیکن وہ تحفے جو سوچ سمجھ کر دیے گئے اور اس میں کوئی ایسا دھوکا نہیں تھا تو وہاں پہ اے ان تحائف کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے واللہ اللہ تعالی عالم اس کے بعد باب نمبر سات باب ہر یش تری کیا آپ نے صدقہ کو خرید سکتا ہے یعنی کہ آپ نے کچھ چیز کسی کو صدقہ کے طور پہ دی اور جس کو صدقہ کے طور پہ دی اب وہ زہر اس کا مالک بن چکا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز بیچ رہا ہو تو کیا آپ وہ چیز خرید سکتے ہیں یہ باب ہے حدیث سمت تیرہ سو چو چوالیس ون تھری فور فور قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ کیا ہے اتفاق ہے امام بخاری کا امام مسلم کا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن خطابی حمل فر صنفی صبیر اللہ فوجد اہ یوبا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ معاصر ویت ہے کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمل علی فی سبیر اللہ فرس صنفی صبیر اللہ گھوڑے ایک گھوڑے پہ اللہ کی میں کسی کو سوار کر دیا ایک گھوڑے پہ اللہ کی میں کسی کو کیا کر دیا سوار کر دیا اس سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اپنا ایک گھوڑا کسی آدمی کو اللہ کی راہ میں دے دیا اللہ سے سواب لینے کے لیے اس کو دے دیا تاکہ وہ اس پہ بیٹھے اس پہ جہاد کرے اور اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے یعنی کہ اس کو مالک بنا دیا ہے اس کو یہ چیز دے دی ہے لیکن صدقہ کے طور پہ دی ہے چیز دے دی ہے لیکن صدقہ کے طور پہ دی ہے فوج یباعو جناب عمر فروق نے اس گھوڑے کو اس حال میں پایا کہ یباعو اس کو بیچا جا رہا تھا اس کی بہ ہو رہی تھی فراد ان یبتاعو تو جناب عمر فروق نے چاہا یبتاعو کہ اس کو خرید لیں اس کو کیا کر لیں خرید لیں اور یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس کا نمبر ہے دو ہزار سو تیس، دو سکس ٹو تھری تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں جناب عمرِ فروخت کہتے ہیں کہ میں نے اس کو خریدنا چاہا اور مجھے امید تھی کہ وہ مجھے سستے دام سستے دام پہ فروخت کر دے گا کیوں کیونکہ میں نے اس کو دیا تھا میں نے اس کو دیا تھا تو مجھے کیا کرے گا وہ سستے دام, دام بھیج دے گا قیمت میرے ساتھ اتنی نہیں لگائے گا جتنی باقی لوگوں کے ساتھ لگائے گا تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر یہاں پہ کہتے ہیں فراد تو میرے والد عمر فاروق نے اس کو خریدنا چاہا فص ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیا اس بارے میں کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں خرید سکتا ہوں یا نہیں فقالت تو آپ نے کہا لا تب اس کو نہ خریدو ولا تعد فی صدا اور اپنے صدقے میں رجوع نہ کرو ان کا اپنا سدکا واپس نہ لو تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ صدقے میں رجوع کیسے ہو سکتا ہے رجوع اس طرح ہے میں نے اسی لیے بخاری کی کور ویت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جناب عمر فروخت میں کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ وہ مجھے سستے دام بیچ دے گا مثال کے طور پہ گوڑا جو جناب عمر فاروق نے اس کو دیا وہ ہے سو دینار کا سو دینم کا کہنے آپ فرض کر رہے ہیں ہم آپ جی. جناب عمر فروخت خریدیں تو کتنے میں دے گا نبے میں اس کا مطلب ہے جناب عمر فروخ نے تو اس لحاظ سے یہاں پہ کہا گیا ولا سدا قات کہ اپنے صدقے میں رجوع نہ کرو اپنے سب واپس نہ لو اللہ کی راہ میں جو چیز دے چکے ہو اسے واپس نہ لو اس کے بعد باب نمبر آٹھ باب الاستارت للعروس دلہن کے لیے کوئی چیز آریتن لینے کا حکم دلہن اگر کوئی چیز آریتن لیتی ہے مستعار لیتی ہے آردی طور پہ کسی سے لیتی ہے میں واپس کر دوں گی تاکہ وہ اپنی شادی کے موقع پہ, پہ پہن سکے تو یہ کیسا ہے تو باب کیا الفتار علی العروس دلن کے لیے کوئی چیز آرتن لینا حدیث نمبر تیرہ سو پینتالیس ون تھری فور فائیو اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام بخاری ان ایمن قال روایت ہے جناب ایمن الحبشی سے قال وہ کہتے ہیں دخل تو رضی اللہ عنہ و علیہ در سمن و خم ستیم ایمن کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس گیا جب کہ ان پہ موٹی روئی کی ایک کمیز تھی در عورت اس کمیز کو کہتے ہیں جس کو کون پہنتی ہیں عورتیں پہنتی ہیں کو اللہ تو آل یہاں پہ میرے پاس بیٹھے ہوئے یہ چھینک لی گئی ہے اور کہا گیا الحمدللہ تو یرحمک اللہ دیگر لوگوں نے کہہ دیا تھا لیکن میں نے بھی کہا ہے تو یہاں پہ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ چھینک آنے پہ چھینک لینے والا جب الحمدللہ کہے گا تو یرحمکلّہ سب کے سب کہیں گے ایک کا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا لیکن السلام علیکم اگر کوئی کہے تو ایک جواب دے دے والم تو کافی ہے لیکن الحمد للہ یرحمۃ اللہ میں کیا صورتحال حال ہے اگر چھینک لینے والا کہتا ہے تو جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے سب کیا کہیں گے رحمتہ اللہ تو ایمن افشی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ام المن عائشہ کے پاس گیا والر القطرین اور ان پہ ایک کمیز تھی قطرین موٹی روئی کی سمن الخم سطد جس کی قیمت کتنی ہوگی پانچ درم فقالت تو وہ کہنے لگیں کون عمر عائشہ ارفا بسر کیلا جا اپنی نگاہ اٹھاؤ میری لونڈی کی طرف یعنی کہ جناب عائشہ ایمن سے کہہ رہی ہیں سیدہ عائشہ ایمن سے کہہ رہی ہیں ذرا میری اس لونڈی کو دیکھو نگاہ اٹھاؤ ذرا اس کی طرف عمد الح سے دیکھو فن تجہا انتل بس ہو فل تھی کیونکہ یہ اس لباس کو گھر میں پہننے سے کیا ہے نفرت کرتی ہے اس کو ہلکا لیتی ہے ان کی بڑی بنتی ہے اس لباس کو گھر میں بھی نہیں پہننا چاہتی اس لباس کو گھر میں بھی نہیں پہننا چاہتی وقد کان علی منظر اللہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ میری ایک کمیز ہوا کرتی تھی اسی لباس میں سے اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں یعنی کہ ایسی کمیصوں میں سے میری ایک کمیز ہوا کرتی تھی کس کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلاط و السلام کے زمانے میں فما کان عطمرات الطقین الب اللہ ارسرت الیہ تستا تو کوئی ایسی عورت نہیں تھی جسے مدینہ میں خاون کے لیے تیار کیا جاتا ہو تو جسے خاون کے لیے تیار کیا جاتا ہو اور راستہ پر راستہ کیا جاتا ہو سنوارا جاتا ہو تو کوئی ایسی عورت نہیں تھی جسے مدینہ میں خاون کے لیے تیار کیا جاتا ہو اللہ ارسرت الیہ مگر وہ مجھے پیغام بے تھی تستا وہ اس کمیز کو آر یتن لیتی تو عمر عمر ایک تو بتا رہی ہے کہ دیکھو بھائی آئمن میری لونڈی کو دیکھو اس کے نخرے دیکھو یہ اپنے آپ کو کتنا یہ بڑا سمتی ہے کہ اس کمیز کو گھر میں بھی پہننا پسند نہیں کرتی اور پھر فمارے جب ایسی کمیز میری اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی جو عورتیں مجھ سے آریتن لیتی تھیں شادی کے موقع پہ پہنتی تھی بعد میں مجھے واپس کر دیتی تھیں اس سے پتا چلا کہ دلہن کوئی چیز آریتن لے کر پہن سکتی ہے اور پھر واپس کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آر آریتن لے کر زہر یہ کرنا کہ میں اس کی مالک ہوں یہ تو اچھا کام نہیں ہے نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اعلان کرے کہ میری نہیں ہے بس خاموشی اختیار کرے لیکن اگر کسی کو بتانا پڑے تو بتا دے یہ چیز میری نہیں ہے آر کسی سے لیے ان کو واپس کر دیں گے اور اس سے سب کا حاصل کرنا چاہیے ہماری آج کل کی عورتوں کو وہ اپنی شادی کے موقع پہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے موقع پہ بہت ہی مہنگا قسم کا لباس خریدتی ہیں چالیس ہزار کا پچاس ہزار روپے کا ساٹھ ہزار کا اور پہننا کب ہے صرف ایک رات کریے شادی کی رات تاکہ دیگر عورتوں کو دکھایا جا سکے کہ اس لڑکی نے کتنا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے تو یہ اسراف میں آتا ہے فضول خرچی میں آتا ہے ٹھیک ہے شادی کے موقع پہ عام مواقع کے مقابلے میں اچھا لباس پہن لیا جائے لیکن اتنا مہنگا اور پھر اسے پہننا بھی ایک رات کریے یا تو بعد میں بھی پہنا جائے اور بعد میں اپنی بہنوں کو پہننے کے لیے دے دیا جائے آریتن جیسے عمر ایشا دیا کرتی تھیں اور جو ایسا لباس خریدنا چاہتی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اگر انہیں کوئی پیشکش آ جائے کہ آپ نہ خریدیں اور آریتن اس رات ہماری ہی کپڑے پہن لیں تو آپ اس پیشکش کو قبول کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں دی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کا پہنے کوئی بات نہیں آپ مناسب مہنگا لباس لے لیں لیکن اصراف نہ کریں بعد میں غریب لوگوں کو پہننے کے لیے دیں یا تو ان کو مالک بنا دیں کسی ایک فیملی کو تو یا کبھی ان کو دے دیا کبھی ان کو دے دیا اور غریبوں کی شادی آسان ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہاں پہ آریتن اے ام المن عائشہ کمیز دیا کرتی تھی ایسے جوتا دیا جا سکتا ہے ایسے ہی زیورات دیے جا سکتے ہیں زیورات دے کر واپس لیے جا سکتے ہیں یہ بہ نہیں ہے کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ جی آپ نے تو کہا تھا ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں وہ بہ کی بات ہو رہی ہے یہ آریتن آپ نے زیورات دینا تھا کہ وہ پہن لے پھر واپس لے لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر نو باب العمرہ ور یہ باب کس کے بارے میں ہے عمرہ کے بارے میں رقبہ کے بارے میں یاد رہے یہاں پہ دیکھیے گا دھیان سے کہ عمرہ میں را کے بعد کیا ہے یا ہے یا وہ جس کے اوپر الف ہوا کرتا ہے اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں عمرہ عمری نہیں پڑھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ عمرہ کیونکہ راہ کے اوپر اور یا کے اوپر کیا ہے وہ الفا ہے چھوٹا سا عمرہ اچھا تو یہ وہ عمرہ نہیں ہے جو بیت اللہ میں ہوتا ہے اہرام پہن کے کیونکہ اس عمرہ میں راہ کے بعد کیا آتی ہے؟, ہے یا جس کو ہم ہا بھی کہہ سکتے ہیں وہ آتی ہے یہاں پہ کیا ہے یا ہے یہ کہہ یا کہیں تو باب ہے عمرہ کے بارے میں اور رقبہ کے بارے میں اچھا جی عمرہ کس کو کہتے ہیں عمرے کا مطلب یہ ہے کسی کو گھر دے دینا کیا دے دینا, گھر دے دینا. کب تک کے لیے عمر بھر کے لیے زندگی بھر کے کیا دے دینا؟, گھر دے دینا گھر دے دینا تو اگر آپ کسی کو گھر دیتے ہیں کہ زندگی بھر تم استعمال کرو زندگی بھر تم استعمال کرو تو اب یہ گھر کس کا ہوگا کیا اس کو تحفہ شمار کیا جائے گا کہ وہ پوری وہ اب اس کا ہے اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کا ہے یا اس کو آریتن قرار دیا جائے گا اور یہ واپس لے لیا جائے گا بعد میں یہ جی باپ ہے عمرہ کے بارے میں ور اور رقبہ کے بارے میں عمرہ کا لفظ جو ہے یہ عمر سے ہے عمر کس کی کتنی عمر ہے اس لفظ وہاں سے یہ ماخوذ ہے رقبہ کس سے ہے یہ انتظار کے معنی میں ہے رقبہ کس کے معنی میں ہے انتظار کے معنی میں جیسے کہ قرآن یقبو نفیقم اللہ ولادمّہ اس کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے بہرحال تو اس کا معنی کیا آتا جی انتظار کا تو اس کا معنی مفہوم اب کیا ہے رقبہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو معنی عمرہ کا ہے وہی وہ رقبہ کا ہے جو معنی عمرہ کا ہے وہیں کیا ہے رقبہ کا ہے ایک ہی چیز دو نام ہیں ایک ہی ای چیز کے دو نام ہیں دوسرا موقع یہ ہے کہ نہیں یہ اس سے مختلف ہے رقبہ سے کیا ہے مختلف ہے رقبہ میں کیا ہوگا اس میں انتظار کا منع پایا جائے گا کیا کہ آپ نے کسی کو کوئی مکان دیا اور اس کے بعد یہ مکان کس کا ہوگا اس میں انتظار ہوگا اس میں کیا ہوگا انتظار ہوگا اگر وہ شخص جس کو مکان دیا گیا ہے وہ پہلے فوت ہو جائے تو مکان واپس آ جائے گا اس کے پاس جس نے دیا تھا اور اگر دینے والا فوت ہو جائے تو مکان اب کس کا ہو جائے گا جس نے لیا تھا تو یہ دو معنی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عمرہ رخبہ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے عمرہ اور رقبہ کو ایک ہی میں مسمار کیا ہے کہ یہ باپ ہے اس مکان کے بارے میں جو عمر بار کے لیے دیا گیا ہے تو باپ کیا ہے حدیث نمبر کیا تیرہ سو چھیالیس ون تری، فور سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابی حرت رضی اللہ ان نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے جناب ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا العمرہ جائزہ عمرہ جو ہے جا کیا مطلب ہے جائزہ جائزہ کا یہاں پہ یہ ہوگا کہ نافذ ہوگا درست ہوگا عمرہ کیا ہوگا درست ہوگا نافذ ہوگا جاری و ساری رہے گا جس کو آپ نے مکان عمر بار کے لیے دیا ہے یہ اس کا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے پاس جائے گا کن کے پاس جائے گا اس کے وارثوں کے پاس جائے گا یہ مراد ہے وفی روایت المسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے میرات اللہ کہ یہ جو عمرہ مکان کون سا عمرہ جو عمر بار کے لیے دیا گیا تھا یہ وراثت بنے گا علی اس کے مالکوں کے لیے اس جس کو آپ نے دیا ہے اس کی وراثت بن جائے گا یعنی کہ اس کے جو وارث ہوں گے وہ آپ اس کو لیں گے تو میرا سن یہ عمرہ جو ہے یہ وراثت بن جائے گا مال وراثت بن جائے گا لیا کس کی جس کو دیا گیا ہے جس کو دیا گیا ہے تو یہ اس کے باقی جو اس کا طریقہ ہے مال وراثت ہے اس کا یہ بھی حصہ بن جائے گا یعنی کہ یہ اس کے وارثوں کے پاس اب جائے گا تو حدیث اس معاملے میں کیا ہو گئی ہے واضح ہو گئی ہے لیکن یہاں بھی یہ بات رہے یاد رہے کہ اگر کوئی کسی کو مکان دیتا ہے چند سالوں کے لیے ایک سال کے لیے دو سال کے تین سال کے لیے تو یہ جیسے معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق واپس لے لیا جائے گا اور ایسی اگر آپ کہتے ہیں صاف صاف آپ کہہ جائے تمہیں میں دے رہا ہوں اس وقت تک کے لیے جب تک تم زندہ ہو جب تم فوت ہو جاؤ گے تو میں تم سے واپس لے لوں گا یہ واضح بات ہو جائے پھر بھی واپس آ جائے گا مکان پھر مکان کیا ہوگا ہوگا واپس آ جائے گا لیکن اگر آپ مبم بات کرتے ہیں کہ عمر بھر کے لیے تمہاری عمر بھر کے لیے ہے تو ان اس حالت میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مکان اسی کا ہو جائے گا اب جس کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گا حدیث نمبر تیرہ سو سینتالیس ون تھری فور سیون قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان جابر رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ سے قال وہ کہتے ہیں قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ انہا لمن بالعمر کہ فیصلہ کیا تھا نبی علی صلاحت اسلام نے کس کے بارے میں عمرہ کے بارے میں اس مکان کے بارے میں اس زمین کے بارے میں جو آپ نے دی ہے کب تک کے لیے زندگی بھر کے لیے اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان نہا کہ بے شک یہ جو مکان ہے یہ جو گھر ہے لیمن وہی بت رہو یہ اس کی ملکیت ہوگا جس کو ہیبا کے طور پہ دیا گیا ہے جس کو دیا گیا اسی کا قرار پائے گا یعنی اس کے بعد پھر کس کو مل جائے گا اس کے وارسوں کو مل جائے گا تو یہ مکان اس کی وراثت بنے گا وفی روایت علیہ مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کالا آپ نے کہا کس نے کاجناب جابر نے کہا مسلم کی ایک روایت میں ہے کالا کہا کس نے جابر نے رضی اللہ تعالیٰ انمر اللہ اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں وہ عمرہ جس کو اللہ کے رسول نے درست قرار دیا جس کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا درست قرار دیا اور جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا جس کو دے دیا گیا ہے تو یہ کون سا ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے سوائے اس کے نہیں وہ عمرہ جس کو اللہ کے رسول نے درست قرار دیا این یقولہ وہ کیا ہے کہ وہ کہے کون کہے دینے والا کہ ہی اللہ کا یہ تمہارے لیے ہے والی عقی والی عقی اور یہ کس کے لیے ہے تمہارے وارسوں کے لیے تمہاری اولاد کے لیے یہ تمہارا ہے اور تمہاری اولاد کا ہے تمہارے وارسوں کا ہے یہ تو بالکل وعدے ہو گیا یہ کیا ہو گیا بالکل ہو گیا تو یہاں پہ تو صاف صاحب, صاحب وہ کہہ رہا ہے تمہارا اور تمہارے وارسوں کا ہے تمہاری اولاد کا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ تو اسی کا رہے گا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمر بار تمہارا ہے پھر بھی جس کو دیا گیا اس کا اور اس کے وارثوں کا ہوگا فعما ادا قالہ جب وہ کہے جناب جابر کہہ رہے ہیں جب وہ کہے کون دینے والا کہ ہی اللہ کا ماں یہ تمہارے لیے ہے جب تک تم کیا رہو زندہ رہو فعنہ ترج صاحبہ تو بے شک یہ مکان جو ہے واپس آ جائے گا کس کی طرف الا صاحبہ اس کے اصل مالک کی طرف جس نے دیا تھا تو اب صورتِ حال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مکان تمہارا اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہے تو یہ اسی کا ہوگا جس کو دیا گیا ہے اور اگر کہا جائے یہ عمر برگ کے لیے تمہارا ہے تو پھر اللہ کے سول نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کس کا رہے گا اس کا جس کو دے دیا گیا اس کے بعد اس کے وارثوں کا ہوگا لیکن اگر کوئی ایسے لفظ استعمال کیا جائے جس سے وعدے طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ تمہارے مرنے تک تمہارا ہے اس کے بعد تمہارا نہیں ہوگا تو پھر یہ اصل مالک کے پاس واپس آ جائے گا یہ یہاں پہ جو کہا گیا لہ کا مہشتہ یہ تمہارا ہے جب تک تم زندہ ہو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے تمہاری رہائش کے لیے ہے اور یہاں پہ لفظ عمرہ نہیں ہے عمرہ لفظ یہاں پہ نہیں آیا اس کے بعد باب نمبر دس باب من وجد لقاتتن فلی پھل جو کوئی گری پڑی چیز پالے لکاتا گری پڑی چیز کو کہتے ہیں گری پڑی چیز جو آپ کو مل جاتی ہے لوارس پڑی ہے جو پائے لکاتا کوئی گری پڑی چیز پھل چاہیے کہ اس کی تشہیر کرے اس کی کیا کرے تشہیر کرے اس کا اعلان کرے حدیث نمبر تیرہ سو اڑتالیس ون تھری فور ایٹ, ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخار کا اور امام مسلم کا انضع ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال رویت ہے جناب زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں جا اردال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی علی السلاۃ والسلام کے پاس آیا فص الت اس نے آپ سے سوال کیا کس کے بارے میں عن گری پڑی چیز کے بارے میں کس کے بارے میں گری پڑی چیز کے بارے میں فقال تو آپ نے کہا اے عرف اے فاس وہ آہا پہچان لو کیا پہچان لو افاس اس کی تھیلی کو تمہیں جو چیز ملی ہے جو پیسے ملے ہیں جس تھیلی میں ہیں جو بٹوا ہے اس کو کیا کرو پہچان لو وہ وکا اور اس کے بندھن کو بھی پہچان لو وکا اس دھاگے یا رسی کو کہیں گے جس سے تھیلی کو باندھا جاتا ہے اس کو بھی پہچان لو کہ کس رنگ کا ہے وہ کیسی وہ کیسا ہے بندن سم معرف ہاسنا پھر اس کی تشہیر کرو ایک سال اس کا اعلان کرو ایک سال ایک سال تک آپ نے اعلان کرنا ہے کہاں پہ جہاں سے وہ چیز ملی تھی وہاں پہ اس کے ارد گرد اور یا اس علاقے کی جو کوئی مسجد ہے اس مسجد کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں واد جمعہ کے بعد عید کے موقع پہ شادی کے موقع پہ جنازے کے موقع پہ ایسے مواقع جہاں پہ امید ہوتی کہ یہاں پہ کافی سارے لوگ جمع ہیں اور موجودہ زمانے میں جدید سہولیات سے فضا اٹھایا جائے واٹسپ گروپوں کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے اعلان کیا جا سکتا ہے نیوز پیپر میں اعلان دیا جا سکتا ہے ٹی وی چینلز پہ اعلان دیا جا سکتا ہے تو فرمائے اے عرف ایفا سہا اس کی تھیلی کو پہچان لو وہ وکار اس کے بندن کو کال نہیں یہاں پہ سم عارف آسانہ پھر اس کی تشیر کرو کتنے عرصے کے لیے ایک سال, ایک سال کے لیے صاحبہ اگر اس کا مالک آ جائے یعنی کہ اگر اس کا مالک آ جائے اعلان کے نتیجے میں تو اچھی بات ہے بڑی عمدہ بات ہے مسئلہ حل ہو گیا و علا ورنا فش ان کبیحا ورنا اس کی حالت کو کیا کرو ورنہ تم لازم پکڑو اس کے حال کو اس کے ساتھ کیا مطلب ورنہ تم اس کے مال کو مراد کیا ورنہ تم اس کے مال کو تم اس میں صرف کرو تم اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مزید وضاحت آئندہ رویع سے آ رہی ہے کہ آپ اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے آردی طور پہ مالک بن گئے لیکن آپ استعمال کر چکے ہیں اس کے بعد مالک پہنچ جاتا ہے تو اب آپ اس کی قیمت ادا کریں گے دی. آپ اس کے استعمال کر چکے اب آپ کیا, کیا ادا کریں گے دی. قیمت کالا قال کا منہ کیا ہے دی. اس آدمی نے کہا کس نے وہی تو سوال کرنے کے لیے آیا تھا جس نے پہلے سوال کیا تھا گری پڑی چیز کے بارے میں ہے فضالت الغل گم شدہ بکری کے بارے میں کیا حکم ہے گم شدہ بکری کا کیا ہوگا کالا تو آپ نے کہا ہی لکا یہ بکری تمہاری ہوگی اولی اخی کا یا تمہارے بھائی کی ہوگی اولی ذئبی یا بیڑیا کے لیے ہوگی کیا مطلب ہے ان الفاظ کا ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کو پکڑ لو تو اچھی بات ہے ورنہ کیا ہوگا بیڑیا آ کے کھا جائے گا اس لیے کیا کرو اس کو پکڑ لو پکڑ لو گے اگر اس کا مالک پہنچ جائے تم اینان وغیرہ کرو گے مالک پہنچ جائے تو اچھی بات ہے اور اگر مالک نہیں آتا تو بجائے اس, لیے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو ایک سال اینان وغیرہ کرنے کے بعد جی. اس کے بعد قالا اس آدمی نے کہا فغال ات البل گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے کالا تو نے کہا مال کا تمہیں اس سے کیا لگے واؤ یہاں پہ حالیہ ہے تمہیں کیا ہے اس حال میں کہ اسے یعنی کہ مانا مفہوم کیا بنا کہ تمہیں اس کے ساتھ کیا لگے تمہارا اس سے کیا تعلق گم شدہ اون کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے ماہا سقا اوہا اس کے ساتھ سقا ہوا اس کا مشکیزہ ہوتا ہے مشکیزہ کس کو کہتے ہیں یعنی پیت پیت کہ چمڑے کا وہ برتن جس میں پانی ڈالتے ہیں تو یہاں پہ اونٹ کا مشکیزہ کیا ہے اس کا پیٹ ان کو اس کا پیٹ میں پانی کی ٹینکی کافی وسیع ہوتی ہے تو ماہا سکا ہوا فرمایا اس کے ساتھ ہے اس کا مشکیزہ واحدہ ہوا اور اس کا جوتا جوتے زمراد کیا ہے اس کے جو کھور اور پاؤں ہیں تو وہ ان پہ چلے گا اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی نہ کھانے پینے کے لحاظ سے کوئی مشکل ہے نہ چلنے پھرنے کے لحاظ سے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا تعلید الماء وہ پانی پہ آ جائے گا یہاں پہ پانی ہوگا وہاں پہ وہ پانی آ کے پانی پی لے گا وہ تھا اور وہ درخت کیا ہوگا کھا پی لے گا درختوں سے کھا پی لے گا حت یلقا ہر یہاں تک کہ اسے مل جائے گا اس کا مالک یہاں تک کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا یہ یعنی کہ اسے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کھانے پینے میں تمہارا محتاج نہیں ہے اس کے مرنے کا خطرہ نہیں ہے اور اس کے اوپر عام طور پہ حملہ بھی نہیں ہوتا تو وہ چلتا پھرتا رہے گا پانی وہ خود ہی پی لے گا درختوں سے پتے وہ خود ہی کھا پی لے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا وفی روایت لہما اور ان دونوں کی ایک روایت میں کن دونوں کی ایک روایت میں ہے بخار مسلم, مسلم کی دونوں کی روایت میں کالا آپ نے کہا عارف ہا اس چیز کے بارے میں اعلان کتنے عرصے کے لیے کرو ایک سال, ایک, سال ایک سال کے لیے سم عارف وکا آہا پھر پہچان لو اس کے بندن کو وفا اور اس کی تھیلی کو سم مستن فق پھر اس کو خرچ کر لو انجا اربو إن ہا اگر اس کا مالک آ جائے فی الحی تو یہ چیز اس کے حوالے کر دو اس کو دے دو کیا مطلب جب تو آپ تو استعمال کر چکے ہیں یعنی کہ اگر آپ استعمال کر چکے ہیں پھر اس کی قیمت مطلب داخلو جی اس کے بعد باب نمبر گیارہ لقات الحرم حرم کی گری پڑی چیز کے بارے میں یہ باب ہے یعنی کہ مکہ میں مکہ کے حرم کے ایریے میں اگر آپ کو کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے حدیث سمبر تیرہ سو انچاس ون تھری فور نائن میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام مسلم ان عبد الرحمٰن ابن عثمان التیمی روایت ہے عبد الرحمٰن ابن عثمان التیمی سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاط ان الحاجی بے شک نبی علیہ السلاط والسلام نے نہا منع کیا ہے حاجی کی گری پڑی چیز اٹھانے سے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ حاجی کی گری پڑی چیز آپ نہیں اٹھا سکتے اس کا مانا یہ ہے کہ حاجی کی گری پڑی چیز اس لیے اٹھانا کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے ایک سال کے بعد تو یہ جائز نہیں ہے ہرم مکہ میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ اٹھا کر اس کا اعلان کرنا ضروری ہوگا کب تک پوری زندگی کے لیے پوری زندگی آپ اعلان ہی کرتے رہیں گے البتہ موجودہ زمانے میں اب وہاں پہ ان کے امانت خانے قیم کر دیے گئے ہیں جہاں آپ وہ چیز پہنچا سکتے ہیں انتظامیہ کے حوالے کر سکتے ہیں پولیس کے حوالے کر سکتی ہیں تو پھر پولیس ذمہ دار ہوگی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ نے وہاں پہ وہ چیز پہنچا دی ہے جہاں پہ پہنچانی چاہیے تھی اور وہاں پہ وہ بھی آئے گا جو تلاش کر رہا ہے تو اس لیے وہاں آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی لیکن اگر ایسا کوئی مکتب نہیں ہے ایسا کو آفس نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اگر آپ نے حاجی کی گری پڑی چیزیں اٹھائی ہے تو اب آپ اس کا اعلان کرتے رہیں گے اور آپ اس چیز کے کبھی بھی مالک نہیں بن سکیں گے اسی لیے عبدالرحمٰن رثمان تعیمی کہہ رہے ہیں بے شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا ہے کس سے القطل حاجی حاجی کی گری پڑی چیز سے یعنی کہ گری پڑی چیز اس لیے اٹھانے سے تاکہ آپ اس کے مالک بن جائیں اس سے آپ نے منع کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ چوتھی کتاب جو کہ اس کے بارے میں تھی الہباط و کے بارے میں وہ اپنے اختتام کو پہنچی چوتھی کتاب کیا تھی الہباط ہبا کے بارے میں اور گری پڑی چیز کے بارے میں اب ہم منتقل ہوتے ہیں پانچویں کتاب کی طرف الکتاب خامس یہ کیا ہے المظالم ولغص پانچویں کتاب مظالم کے بارے میں ہے مظالم کس کی جمع ہے یہ مظلمہ اور مظلمہ کی جمع ہے مظلوم کا حق مظلوم کا حق وہ چیز جو کسی مظلوم کی ہے اور آپ نے ظلم کے طور پہ اٹھائی ہے ظلم کے طور پہ لی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں یہ باب ہے تو تو کتاب المظالم مظلوم کی چیز کے بارے میں ولغصبی اور کسی کی کوئی چیز چھین لینے کے بارے میں پہلے نمبر پہ باب کیا باپ عدلمات یوم القیامہ کہ ظلم جو ہے وہ کئی طریقیاں بن جائیں گے کب قیامت کے دن یہ جو آپ دنیا میں کسی پہ ظلم کرتے ہیں یہ ظلم آپ کے لیے تاریکی بن جائے گا قیامل کے دن روشنی نہیں ملے گی جس روشنی کے نتیجے میں آپ جنت میں پہنچ سکیں بلکہ یہ ظلم تاریکی کا سبب بن جائے گا روزے قیامت اس لیے کبھی بھی کسی پہ کسی بھی شکل میں ظلم نہیں. نہ کریں حدیث نمبر تیرہ سو پچاس ون تھری زیرو میم اس عدیز کو روایت کرنے والی امام کون سے عمی امام مسلم عبد اللہ روایت جناب عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم آسی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقلم ظلم سے بچو ظلم سے دور رہو کسی پہ ظلم نہ کرو یہ مراد ہے اور ظلم کسی کا حق لے لینا یا کسی کی بیشتی کر دینا کسی کی غبت کرنا کسی پہ تومت لگانا کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا کسی کا مال چوری کر لینا کسی سے رشوت لینا یہ سب یعنی کہ ظلم کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں تو آپ نے فرمایا اتقدلم ظلم سے بچو فعین ظلم ظلمقیامہ کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کئی تاریکیاں بن جائیں گی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں کہ وہ شروع میں مومنوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے کیونکہ بظاہر وہ کیا تھے مسلمان تھے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں ہمارا بھی کام بن رہا ہے کلمہ تو ہم نے بھی پاڑ ہی لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہیں گے مومنوں سے کیا کہیں گے عمد ہمارا انتظار کرو تم آگے آگے جا رہے ہو روشنی میں ہمارا انتظار کرو نقت میں نورکم ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ لے لیں تو ان سے کیا کہا جائے گا ارجَ وراءکم اکم آپ نے پیچھے جاؤ فل نورا تو تم مستقل طور پہ آپ نے لیے نور تلاش کرو روشنی تلاش کرو یعنی کہ جیسے ہمارے سامنے روشنی ہے اور ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو تم بھی ایسی روشنی پیچھے جا کے لے کر آؤ جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں فضوری بابئی نوم فضوری ہاں تو ان کے درمیان ایک دیوار کیمپ کر دی جائے گی جس میں کیا ہوگا دروازہ ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے اپنے بڑوں سے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم سے دھوکہ دینے کے لیے اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا تو اب یہ ان کا مذاق ہو رہا ہے کہ یہ مومن کہیں گے کہ جاؤ پیچھے جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ روشنی لے کر آؤ پیچھے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو فرمایا عبد ال ظلمات ملقیامات یہ ظلم جو ہے قیام کے دن کیا بن جائیں گی کئی تاریکیاں بن جائیں گی یعنی کہ ظالم کو اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا اور اسے سزا ملے گی اس کی وقت شوہ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ شوہ سے دور رہو پہلے کیا کہا تھا کسے دور رہو ظلم سے دوسرے نمبر پہ کیا فرما رہے ہیں شوہ سے شوہ کس کو کہتے ہیں شوہ کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں ایک معنی بیان کیا گیا ہے انتہائی انتہا درجے کی کنجوسی شوہ کا ایک معنی کیا انتہا درجے کی کنجوسی, کنجوسی. دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ شوہ اس کنجوسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ لالچ ہو یعنی کہ آپ لوگوں کا مال ان کو دے نہیں رہے لیکن مزید مال کی آپ کو لالچ ہے مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے تو فرمایا وت خا شہ سے بچو کنجوسی انتہائی کنجوسی سے بچو یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو غریبوں کے حقوق ادا کرتے رہو بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہو اتنے کنجوس نہ بنو کہ تم زکوات ہی ادا نہ کر سکو فطرانہ ادا نہ کر سکو بچوں کو ان کا جو خرچہ ہے وہ بھی نہ دے سکو فعن شوہ اہل من کا نقب فرمایا شوہ سے بچو انتہائی درجے کی کنجوسی سے بچو کیونکہ شوہ نے انتہا درجے کی کنجوسی نے اہل کہلا کر دیا من منکان قبل اکم ان لوگوں کو جو تم سے پہلے, پہلے, پہلے, پہلے, پہلے تھے پہلی امتیں اس شوہ کی وجہ سے انتہا درجے کی کنجوسی کی وجہ سے دلوقتي. یا ایسی کنجوسی کے وجہ سے جس میں حرف ہوا کرتی تھی اس کی وجہ سے پہلی قومی ہلاک ہو گئیں اس شوہ نے ان کو ہلاک کر کے رہ دیا تفصیل کیا ہے ہم الحم ان کو آمادہ اس نے ان کو آمادہ کیا کس نے کنجوسی نے انتہائی درجے کی کنجوسی نے ان کو آمادہ کیا اعلیٰ اس بات پہ کہ انصفک دما اہم کہ انہوں نے اپنے خون بہائے مال کی لالچ میں انہوں نے کیا کیا قتل کیے انہوں نے انہوں نے خون بہائے وسحل و اور انہوں نے اپنے محارم کو حلال کر لیا کس کو حلال کر لیا آپ نے یعنی کہ وہ چیزیں جو ان پہ حرام تھیں انہوں نے اس کو کیا جان لیا حلال جان لیا تو یہ نتائج ہوتے ہیں کہ اس کے انتہائی کنجوسی کے اور انتہائی لالچ کے ابو دو شریف میں اسی سے ملتی جلتی روایت آئی ہے اس میں کیا ہے ای یا انتہائی کنجوسی سے کیا کرو بچو اس سے دور رہو فعن کا منقان قبل کم اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے تفصیر کیا ہے امر بالبخلی بخلی اس شوہ نے ان کو کنجوسی کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی کی وہ امر احمبل تھی اور اس شوہ نے ان کو حکم دیا رشتے داریاں توڑنے کا تو انہوں نے اپنی رشتے داریاں توڑ ڈالی اور اس نے ان کو حکم دیا گناہوں کا تو انہوں نے گناہ کیے تو یہ ہوتا ہے انتہائی کنجوسی کا نتیجہ انتہائی زیادہ مال کی لالچ کا نتیجہ اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد باب نمبر دو وہ کیا باب ہے باب تحریم ظلم ظلم کا کیا ہونا حرام ہونا ظلم کیا ہے یہ حرام ہے حلال نہیں ہے اس بارے میں کتاب کے مولف کہتے ہیں آپ حدیث نمبر تیرہ دیکھ لیں اور وہ حدیث کسی ہے حدیث کسی, کسی کس کو کہتے ہیں جس حدیث میں بندوں سے نبی علی سات اسلام کی بجائے خود اللہ رب العزت مخاطب ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حدیث قدسی تو اس حدیث قدسی میں کیا آیا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی بیشک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو کیا کر دیا ہے حرام کر دیا میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا اور آگے جا کے الفاظ ائے ہیں اس لیے تم بھی ایک دوسرے کو پر ظلم نہ کرو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ میرے بندو میں نے اپنے اپ پہ ظلم حرام کر دیا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا اور اس کے بعد الفاظ ہیں کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو پر ظلم نہ کرو. کرو اس کے علاوہ کتاب کے مولو کہتے ہیں کہ ظلم حرام ہے اسی ضمن میں آپ ایک اور حدیث چیک کریں وہ کون سی ہے نو سو نائن ایٹ تھری اور وہ کس کے بارے میں ہے جھوٹی قسم کے بارے میں یعنی کہ جھوٹی قسم اٹھا کے لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنا یہ وہ ظلم ہے جس کے نتائج نہایت خطرناک ہوں گے ایسا ظلم کرنے والا اللہ تعالی سے روزے قیامت جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہوں گے ناراض ہوں گے اس کے بعد کہتے ہیں ایک اسی موضوع پہ تیسری دیس بھی دیکھ لیں وہ کیا ہے پندرہ سو چھبیس اس میں کیا آتا ہے المسلم و مسلمان مسلمان کا کیا ہے بائی ہے کیونکہ مسلمان مسلمان مسلم کا بائی ہے اس لیے مسلمان مسلمان پہ ظلم نہ کرے یا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان اس پہ ظلم نہیں کرتا تو بہرحال اس سے چلا کہ مسلمان کا مسلمان پہ ظلم کرنا کیا حرام ہے جب آپ پڑھیں گے لا ید تو نہیں کری ہو جائے گا اور معنی یہ ہو گیا کہ ظلم کرنا کیا ممنوع ہے حرام ہے ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے مسلمان پہ اب مسلمان بھائی پہ ظلم کرنا کیا کریں بند کر دیں روک دیں تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ان عادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور الحمد للہ تیرہ سو پچاس ون تھری فائف زیرو عادیث ہو چکی ہیں اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے اس موقع پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خبر کے ہدایہ دعویٰ سینٹر کا جن کے تعاون سے اور جن کی سرپرستی میں یہ دورہ ہو رہا ہے اور شیخ شمس الزمان عافظ اللہ کا جو یعنی کہ اس دعویٰ سینٹر کے کیا ہے دائی ہیں اور جن کی ترغیب پہ اور جن کی وجہ سے یہ دورہ شروع ہوا اور دیگر ساتھی جو اس دورے کی کامیابی کی وجہ سے محنت کرتے ہیں یہ اس دورے کو نشر کرنا جدید وسائل کے ذریعے یہ سب کچھ جو لو کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ دورہ مکمل کرنے کی توفیق دے و آخا عوانہ الحمدللہ رب العالمین